اعوذ من عنہم یوسف وبيضت من الحزن اور وہ ان سے پھرا اور بولا ہائے افسوس یوسف پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو صدا یاد کرتے رہیں گے حتا کہ آپ غم سے گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں قَالَ إِنَّمَا اشکو بثی وحزنی الى اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها مسنا وأهلنا پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں ہمارے کو تکلیف پہنچی ہے ہمیں ہمارے اہل و ایال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں چنانچہ آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدقہ کا خیرات کریں یقیناً اللہ صدقہ کا خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے ما فعلتم انتم اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کیا کیا, کیا تھا جب تم نادان تھے بولے کیا واقعی تو یوسف ہی ہے اس نے کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یقینا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے بے شخص بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف کی جدائی یوسف کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر دیا پھر یعنی آنکھوں کی سیاہی مارے غم کی یا غم کے سفیدی میں بدل گئی تھی پھر ہر اس جسمانی عارضے یا ضاف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے یا پی در درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد بھائیوں کی ذکر سے بھائی یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھیں اور انہیں اور اپنے باپ کو یہ کہا پھر پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہار اس جسمانی عارضے یا عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے یا پے درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھیں اور اپنے باپ کو یہ کہا پھر اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ یوسف کو سجدہ کریں گے یا ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہے اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی پھر چنانچہ اسی یقین سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا پھر جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر حجر آیت نمبر چھپن گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر و رضا کا اور اللہ کی رحمت واسعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے پھر یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہے پھر یعنی غلہ لینے کے لیے ہم جو سمن مطلب قیمت لے کر آئے ہیں وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے پھر یعنی ہماری حقیر پونجی کو نہ دیکھیں ہمیں اس کے بدلے میں پورا معاف دیں یعنی ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کریں اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں جب انہوں نے نہایت آجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا جس سے یوسف کا دل بھر آیا آنکھیں نمناک ہو گئیں اور ان کے شاف حال پر مجبور ہو گئے تاہم بھائیوں کی زیادت زیادتیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاقی کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے پھر بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف کا تذکرہ سنا جسے انہوں نے بچپن میں کنان کے ایک تاریخ کنویں میں پھینک دیا تھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام شخص یوسف ہی تو نہیں ورنہ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف ہی تو نہیں پھر سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقوعہ کے نتائج ہنسنا بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے تو میرے ساتھ جو کرنا چاہا کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرماروائی بھی عطا فرما دی اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقوا کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لقد آثرك اللہ وإن كنا انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقینا اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے یوسف نے کہا تم پر آج کوئی ملامت نہیں اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الرحمین ہے تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو وہ بینا ہو جائیں گے اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤں اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو قانوت اللہ ضلالک القدیم ان کے پاس موجود لوگ بولے اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی پر ہیں پھر جب بشارت دینے والا آیا اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ یعقوب پھر سے بینا ہو گیا اس یعقوب نے کہا اس یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قانوین انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے بے شک ہم ہی خطا کار تھے سوف اس یعقوب نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا بے شک وہی خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُنُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ درآہ حال یہ کہ تم امن سے ہو اگر اللہ نے چاہا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 ربینحکین اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے ورغلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے بے شک وہی علیم و حکیم ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی اشان شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا پھر یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ افو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرما دیا کہ جو ہوا سو ہوا آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایزائیں پہنچائی تھیں یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں ماں فرما دیا تھا پھر قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا مجزے اور کرامت کے طور پر تھا پھر یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی پھر ادھر یہ قمیص لے کر قافل مصر ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو اور جب اللہ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے پھر بالعلون سے مراد محبت و جنون کی وہ و ہے جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ تھی بیٹے کہنے لگے ابھی تک آپ اس اسی پرانی غلطی یعنی یوسف کی محبت میں گرفتار ہیں اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف کی محبت دل سے نہیں گئی پھر یعنی جب وہ خوشخبری دینے والا آ گیا اور آ کر وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اس سے مجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی پھر کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وہی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اسی وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے حسبِ مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے پھر فی فور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا پھر یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا پھر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی ماں اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی ماں بن یامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا یہی خالہ اب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مسر گئی تھیں بہوالِ فتح القدیر لیکن امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کے برعکس یہ کہا کہ یوسف کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھی اور وہی حقیقی والدہ ساتھ تھیں بہوال ابن کثیر اور یہی حق ہے پھر بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے لیکن وہ خرف الحسدا کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے یعنی سجدہ سجدہ ہی کے معنی میں ہے تاہم یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں اور سجد تعظیمی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا اسلام میں شرک کے صد باپ کے لیے سجد تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اور اب سجد تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں حتیٰ کہ سر جھکا کر ملنا بھی صحیح نہیں پھر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالاخر اس کی یہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا پھر اللہ کے احسانات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو یہ اخلاق نبوی ہے پھر مصر جیسے متمدن علاقے کے مقابلے میں کنان کی حیثیت ایک صحرا کی تھی اس لیے اسے بدو سے تعبیر کیا پھر یہ بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرہ مورے الزام نہیں ٹھہرایا اور شیطان کو کارستانی کا باعث قرار دیا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے رب تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے ب... اور مجھے باتوں مطلب خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں یہ ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرس کریں ایمان لانے والے نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ملک مصر کے فرما روائی عطا فرما جیسا کے تفسیر گزری پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جن پر اللہ کی طرف سے وہی کا نزول ہوت ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا تھا چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے تھے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس فن تعمیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری خواب کی تعبیر کا یہ ملکہ اب بھی اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے انہیں یاد کر کے اور اللہ تعالی کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق علیہم السلام وغیرہ مراد ہیں بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی حالانکہ موت کی دعا نہیں ہے آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے پھر یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب کہ ان انہیں کنویں میں پھینک آئے یا مراد یا علیہ السلام ہیں یعنی ان کو یہ کہہ کر کے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی کمیص ہے جو خون میں لت پت ہے ان کے ساتھ فریب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا لیکن یہ نفی مطلق کے علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما دیا یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو اس واقعہ غیب کی خبر دی واقع غیب کی خبر دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح علم غیب اور مشاہدے کی نفی فرمائی ہے مثلا ملاحظہ ہو سر عمران آیت نمبر سات اور چوالیس اور سورہ قصص آیت نمبر 45 اور 46 اور سورہ سعد آیت نمبر انہتر اور 70 پھر یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا رستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں صرف دلچسپی اور لذت کے لیے اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تسألهم من اجر ان ذکر اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرقین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے وَكَأَيِّن من فِي يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا اور آسمان اور زمین میں کتنے ہی نشانیاں ہیں اور آسمانوں اور زمین میں كتنی ہی نشانیاں ہیں اور آسمانوں اور زمین میں كتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتی ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں مینو اکسر ہی مشرقن اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں اف اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَوَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو ان هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان الله ومن انا من المشرکین اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں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 اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے کیا پھر تم سمجھتے نہیں اب چلتے ہیں نیات کی تفسیر کی طرف کہ جس سے ان کو یہ شبہ ہو کہ یہ دعوی نبوت تو صرف پیسے جمع کرنے کا بہانہ ہے پھر تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیریں رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقسمتی ہے قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نصیحت ہی کے لیے آیا ہے بیند بروز شپرے چشم چشمۂ آفتاب راچ گناہ <تصفيق> پھر آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شمار چیزوں کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق واسانے ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے لیکن ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہوا ہے لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں ان پر نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرقین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق مالک رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوحیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے آج آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں متفون بزرگوں کو صفات الوحیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہی بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں آئے ہوں پھر یعنی یہ توحید کی راہ ہی میرے میری راہ ہے یعنی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغمبر کی راہ رہی ہے اسی کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل و شریع کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں پھر یعنی میں اس کی تنظیم و تقدیز بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک نظیر مسیل یا وزیر و مشیر یا اولاد اور بیوی ہو وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے پھر یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام رسول مرد ہی ہو، ہوئے ہیں عورتوں عورتوں میں سے کسی کو رسالت و نبوت کا مقام نہیں ملا اسی طرح ان امبیائی کرام کا تعلق کریا سے تھا جو قصبہ اور شہر کو شامل ہے ان میں سے کوئی بھی اہل بادیا صحرا نشینوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اہل بادی نسبتاً طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھردرے ہوتے ہیں اور شہری ان کے نسبت نرم دھیمے اور بااخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہے ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت اور دیگر آیات کی تفسیر اگلے آڈیو ریکارڈنگ میں ہوگی